بس <coughs> اللہ علّہ مصمن وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میات محترم مکرم خارنگر میں اللّہ سب کو سلمت رکھے فکر احمد باب درس نمبر ستارہ اور صفحہ نمبر گیارہ <coughs> ستر نمبر ستر نمبر طالبہ نو سے یہ درد شروع ہو رہا ہے اور آج کا درد کے بارے میں عظیم گرمی کہ تیمم کن چیزوں پر کیا جاتا ہے اور تیمم کیسے کیا جاتا ہے اور یہ بھی جو ہے دین کے اہم بنیادی معلومات میں سے ہونا ضروری ہے کیونکہ ہمیں پانی نہ ملنے کی صورت میں یا نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے اور پانی نہ ملے وضو اور غسل کرنے کے کھیلے یا پانی پانی تو مل رہا لیکن بیماری ہے کوئی زخم ہے کوئی تکلیف ہے جس وجہ سے ہم تیمم پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں نہ وضو کے لئے نہ غسل کے لے تو ایسی سر میں نماز پڑھنا ہو تو کیسے پڑھیں گے اس کے لیے بھی تیمم کا حکم ہے ہاں جی پانی نہ ملیں تو بھی تیمم کا حکم ہے پانی ملے اور نقصان ہو تکلیف دے ہو تو بھی تیمم کا حکم ہے تو لہٰذا تیموم کیسے کیا جاتا ہے جس طرح وضو کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے غسل کے معنی میں بھی اسی طرح تیموم کے بارے میں بھی اس کے تمام جزیات کے علم ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ جو ہے پانی کے عدم دستیابی یا پانی کے استعمال مشکل ہونے سے میں ہمیں تیموم کس طرح کرنا چاہیے اس کا جاننا نہایت ضروری ہے تو حضرت شاذر فرماتے ہیں تیمم جو ہے کب کی جاتی ہے تو آپ فرماتے ہیں ام تیمم مبہر تیمم ان دا فق دلمائے ان د یعنی نہ پانا نہ نا ملنا نایاب ہونا پانی نہ ملنے کی صورت میں ہے ہاں جی این دا وقت پاس یعنی پانی نہ ملنے کی صورت میں ہے یا پانی ملا ہے اور تأثری استعمال یا اس کے پانی کو استعمال کرنے سے آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو رہا ہے دشواری پیدا ہو رہا ہے ہاں جیسے ایک بیماری اس میں اضافہ ہونے کا خطرہ ہے ایک زخم میں اس کو مضحم خراب ہونے کا خطرہ ہے اس طرح بھی آئے آئے گا تھوڑا پانی ہے اس کو پینے کے لیے رکھیں تو وضو کے لیے نہیں وضو کریں تو پینے کے لیے نہیں ہے اور آپ سفر میں ہیں اور آپ کے پاس اور پانی نہیں ہے تو یقیناً آپ پانی کو وضو کے لیے استعمال کریں گے پینے کے لیے آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ کے لیے جان کو پیاس کی وجہ سے خطرہ تو لاحق ہونے کا خطرہ ہے ایسی صورتوں میں بھی وہ بھی تاثر میں شامل ہیں وہاں بھی حکم تہ ممکن ہے تو ان دو صورتوں میں پانی نہ ملیں یا پانی کے استعمال مجھے اصر اور دشواری ہو تو دے اس سے میں اپنے تیمم کرنے اور حرمت فا بادل و ہیں اور یہ تیمم بھی دونوں تہارت کے قائم مقام ہیں یعنی غزو کے, کے بدلے میں بھی تیمم ہے اور نہ ناکارسانی کی صورت میں اور غسل کے بدلے میں بھی تیمم ہے ایک تو یہ ہے کہ دونوں کے بدلے میں تیمم ہوتی ہیں اور تیمم کر کے تیمم بالکل اسی طرح ہے جس طرح وضو کیا گو ایک کام نے جس طرح وضو سے رفع حدث ہو جاتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اسی تیمم سے بھی رفع حدث ہو جاتی ہے اور آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور باقی چیزیں کر سکتے ہیں اچھا محروم غزال کے بیان سرجری غزال بیان تجربہ اب تیم کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں ہاں جی تیمون کرنے کا طریقہ کیا ہے سادہ سالوں سنیں تو یہ کہ پاک مٹی یا اس کے قائم مقام جیسے ہاں گاؤں وغیرہ میں جو مٹی کا بنا ہوا اینٹ ہے وہ اس میں شامل ہو جائے گا تو پاک اینٹیں بھی پاک مٹی میں شامل ہوگا تو پاک مٹی اور یا جو ہے اس جیسا قائم مقام اس کا قائم مقام کسی چیز پر جو مٹی کا بنا ہوا چیز ہے جیسے دیوار مٹی کا اس پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہاتھوں کی جو اندرونی حصے کو ہاں جی انگلیوں کو بالکل بند کر کے بھی نہیں ہے زیادہ کھولنے کی نارمل حالت میں رکھ کر دونوں ہاتھوں کو آپ نے مٹی پر مارنا ہے ہاں جی ایک دفعہ آپ نے مارا مارنے کے بعد اگر زیادہ مٹی لگائے تو اس کو تھوڑا سا دونوں ہاتھ کو ٹکرا کر تھوڑا چھیڑنا ہے تاکہ مٹی تھوڑا سا ہلکا ہو جائے اس کے بعد آپ نے تیموم کی نیت پڑنا ہے وضو کرنا وضو کے بدلے میں تو تیموں کی نیت یوں کریں گے عطیہ ممو بدل الوضو ہی وس وجو بھی ہی قربتا میں تیمم کرتی ہوں ہاں جی وضو کے بدلے میں نماز کو وس سے وا کو جائز بنانے کے لیے ولی بھی واجب ہونے کے بنا پر قربتا اللہ, اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہاں جی یہ نیت کریں گے اگر غسل کے بدلے میں ہے تو یوں نیت کریں گے عطیہ ممو بادل ال غسل البدل الغسل جنابتِ وسط بات صلاط لجوب غبطلّہ ہاں جی جناب غسل کے بدلے میں یہ نیت کریں عطیہ ممولہ غسل جنابت وسط بات صلاط لجو میں تعمیر کرتی ہوں غسل جنابت کے بدلے میں نماز کو جائز بنانے کے لیے وسط بات صلاط بلی واجب ہونے کے بنا پر قرب صلی اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دو نیت کریں گے جس کے بدلے میں ہو پھر اس کے بعد چہرے کو ہاں چہرے پہ دونوں ہاتھوں کے ایک دفعہ پھیرائیں گے پھر اس کے بعد جو ہے دائیں ہاتھ کو پہلے بائیں ہاتھ پہ پھرائیں گے پھرانے میں آپ نے کلائیوں سے آپ نے انگلیوں تک پھیرائیں تو بھی صحیح ہے کونیوں سے لے کر انگلی کے سرے تک پھرائیں وہ بھی صحیح ہے تو پہلے دونوں دونوں طرف صحیح ہے. ابھی شکے میں تفصیل تھائے گا اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے کلائیوں سے نیچے انگلیوں کے سرے تک پھرائیں ہاتھ کو مسق کریں یا کوہنی کن, کن, سے لے کر انگلے کے سریتا کو اچھا ایک دفعہ آپ نے ہاتھ پھلانا ہے ہاں اوجو کی طرح ساری کو مالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھوں کو بھی مالنے کی ضرورت نہیں ہے چہرے کو بھی مالنے کی ضرورت نہیں ہے بس آرام سے ایک دفعہ ہاتھ پھیرایا ہاتھوں کے اوپر اور چہرے پر مسق کیا بس اتنا کافی تو پھر آپ کا تیمم ہو گیا ہاں جی تیمم ہو گیا بس اس میں بہت آسان ہے تیمم کرنا تو شاہ سے ترخواہ بتا رہے ہیں تیمون کی ترخواہ بہت بازار کے تیمم اس طرح کی جاتی ہے بے ان یہ کہ آپ ماریں یا دیکھ اپنے دونوں ہاتھوں کو تراب طاہر اللہ یعنی پر تراب مٹی طاہر پاک یعنی پاک مٹی پر آپ اپنے ہاتھوں کو ماریں ہاں جی مدا مَرت بستی کا جنگ کو دے سو ہاں جی اب پاک مٹی پر ماریں ان ترجیح تو اگر آپ کو پاک مٹی مل جائے تو پاک مٹی پر ہی مارنے کا حکم ہے کیونکہ قرآن میں بھی آیا ہے سعید پاک مٹی قرآن میں جو آیت آئے وہ یہ وہ ترجیح تو اگر آپ کو پاک مٹی نہ ملے تو پھر کیا کریں خالہ ماں تو ایسی چیزوں پر آپ ہاتھ ماریں ہاں جی دونوں ہاتھوں کو اندرونی حصے کو جو کہ یاقوم مقام جو پاک مٹی کے قائم مقام ہیں اسی جگہ پر کھڑا ہوتی ہے چنچیمن المعدنیاتیں ان معدنیات میں سے القریبت جو نزدیک اللہ ترابی مٹی کے معدنیات میں جو مٹی کے قریب ہیں ان پر ہاتھ ماریں جیسے مثال دیکھ جی کر رملی جیسے ریت ولحجری پتھر ہنج سنگریزے ہاتما کا وہ ہاں جی اچھا چونا ہاں جی چونا ہے جس جو ہے انہوں نے پلاسٹر کا تجمہ بھی کیا ہے ہاں جی جہاں تک مجھے پتا ہے جس چونے کو بولتے ہیں نورا پلاسٹر کو بولتے ہیں ہاں جی تو جس چونے کو بولتے ہیں ہاں جی نورہ پلسٹر یہ بھی مٹی قسموں میں سے ہے جیسے چھتوں کو زینت دینے کے لیے یہ نورہ کا وہ بھی استعمال کرتے ہیں جس چونا بھی استعمال کر لیتے ہیں ہاں جی ال پتھر کو یہ دونوں پتھر کو جو ہے نورہ تو ہے وہ یہ دونوں پتھر کو حرارت دے کے ہاں جی پکا کے پھر بنانے والی چیزیں ہیں وہ زرنیخ اور زرنیخ ہرتال کو بولا ہے یہ بھی ہاں جی معدنیات میں شامل ہیں تال کو اور والد نمک ہاں زیادہ تر جو معثر ہونے والی چیزیں یہ یہ پتھر ہے ریت ہے ہاں جی اور سادہ مٹی چیزیں آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر آپ مسئلہ کریں وغیرہ اس کے علاوہ باقی اور چیزوں پر بھی جو مٹی سے قریب چیزوں پر ہو ہاں جی اور اگر آپ کو مٹی سے قریب کوئی چیز نہ ملے جو پھر کیا کریں اور سو و نیا کیسے لباس کے اوپر ہاتھ ماریں یا بھی سنجو کہ خوشک ہے گیلا نہیں ہونی چاہیے فی غبار جس میں مٹی ہو جیسے ہوتی ہے گاہو یا کارکنین طالبہ چیت ہو تو, تو مال مٹوا لوگ لوگ مٹوا دو اس میں ٹھیک تھا مٹی ہوتی ہے تو یا ایسا خوشک لباس جس میں غبار ہو اس کے اوپر ہاتھ ماریں اور وغیرہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز جس پر مٹی لگا ہو پاک مٹی لگا ہو گندہ مٹی نہیں ہونی چاہیے نا پاک مٹی لگا ہو تو اس کے اوپر بھی آپ ہاتھ مار سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے گھروں میں دیوار ہے اس پر جو روغن جو ہے کیا ہوتے ہیں تیل والا روغن نہیں لگا ہوا چونا لگا ہوا ہو اس پر بھی آپ ہاتھ مار سکتے ہیں ہاں جی یا اس کے اوپر مٹی لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ہاتھ مار لیتے ہیں دوسری تازہ مٹی نہ ملنے کے سرد میں تو ان چیزوں پر آپ ہاتھ ماریں مارنے کے بعد وہ سہا ایک دفعہ مارا مار کر پھر آپ مسا کریں یعنی لاکھوں ٹوٹائیں یہ تمسا بھی ہوا پھر لے چہرے کو ہاتھ ماریں دونوں ہاتھوں کو پیشانی سے لے نیچے تھا دور دھیا گھس میں شیٹ ہوا تو پھنگیا میرے گوشت پہ ٹھیک ہے جی مارنے کی آرام سے چہرے پر آپ نے ایک دفعہ ہاتھ پیشانی سے نیچے پھہرانا ہے بس ایک دفعہ پھہرانا ہے <تسخم> پھر اس کے بعد چہرہ کو ہاتھ پھلانے کے بعد ایک دفعہ وہ یہ دیکھا اس کے بعد دونوں ہاتھوں پہ آپ نے ہاتھ پھلانا دونوں ہاتھوں پہ ہاتھ پھلانے میں پہلے آپ نے دائیں بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر ہے پھر میں بھی کو بتایا پہلے دائیں جانے کو دہتے ہیں پھر جانے کو تو تائم میں بھی پہلے دائیں ہاتھ پہ ہاتھ پھیراتے ہیں پھر بائیں ہاتھ کے اوپر ہیں پھراتے ہیں بھائی دیکھا اور پہ ہاتھ پھرائیں کہاں تک علاج دن دینی کو کلائیوں تک یعنی پہلے آپ اپنی بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے کلائی سے نیچے لاپی گرد پہ لکھے وہ یا اور کوہنیوں سے گنگلیوں کے سرے تک یعنی ٹرموں پکنکیوں سے لاپی سرمو تک اس حصے کو آپ نے جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر پھیرانا ہے آپ کی مرضی لاپی گرد پینے اور تک یعنی کلائیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک یا جو ہے کوہنیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک ایک دفعہ ہاتھ آرام سے پھیرانا ہے بس اور علاج میرے فاقی نے کہا یا کچھ تک کلائیوں تک یا کوہنیوں تک آپ ہاتھ پھرائیں اب ہرماتے ہیں پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے ہی کہ کلائیوں سے نیچے تک لافی گرد پینے سرم یا چموں بھی نیچوں سے سرموں ایک دفعہ آرام سے پھرانا بس ختم آپ کا تعمیر ہو گیا مٹی پر مارا ہاں اور پھر چہرے کو ہاتھ مارنے سے پہلے مسائل نیت کرنا ضروری ہے وضو کے بدل میں کی نیت وضو کے بدلے نیت کریں اور بسم اللہ پڑھیں پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر نیت کریں اس کے بعد پھر چہرے پہ ہاتھ پھر جو ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر پھرائیں پھر دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر پھیرائیں یہ آپ کا تیم ہو گیا اب آگے بعض ہے کہ بھئی جو ہے مٹی پہ ہاتھ ایک دفعہ مارنا کافی ہے یا دو دفعہ ماریں تو شج فرماتے ہیں وہ بھی شغڑا ودو میں تک بھی کافی ضرب ایک دفعہ مانا یعنی ایک دفعہ آپ نے مٹی پر ہاتھ مارا مارے بعد اس کو تھوڑا ہلکا کر لیتے ہیں دونوں ہاتھ کو ٹکرا کر اس کے بعد چہرے پر ہاتھ چھرایا اور ہاتھوں پہ ہاتھ چھرایا آپ کا تعموم ہو گیا اور مدیں ایک دفعہ ہاتھ کافی ہے وہ تجزوں اور مدیں جائز ہے ضربتانی دو دفعہ مٹی پہ ہاتھ مارنے بھی لیکن یہ ذہن میں رکھیں دو دفعہ مارنے کے سر میں طرفہ یہ ہے ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھ کو دھلکا سا جاڑ کر چہرے پر ہاتھ پھیرائیں گے اس کے دوسری دفعہ مار کر پھر ہاتھ کو دھوکا جاڑ کر جو ہے پھر ہاتھوں کے اوپر مساق کریں گے یعنی ہاتھوں چہرے کے لیے الگ ایک دفعہ ماریں زمین پر مٹی مٹی پر ہاتھ اور ہاتھوں کے لیے الگ ایک دفعہ ماریں دو دفعہ ماننے کا مطلب یہ ہے یہ نہیں. ایک ساتھ دو دفعہ ماننا یہ نہیں یہ ترقہ بالکل غلط ہے سو فیصد غلط ہے کچھ لوگ یہ بولتے ہیں یہ غلط ہے سو فیصد غلط ہے دو دفعہ ماننے کا مطلب یہ ایک دفعہ مار کے چہرے پر پھیرائیں گے دوسری دفعہ مار کے ہاتھوں کے اوپر مسا کریں گے یہ ترقہ ہے دو دفعہ ماننا تو مل جات یہ تو مطلب شعراء میں اردو میں کافی ہے ضربت ال ایک دفعہ ماننا جو جائے سے ضربتانی دو, دو دفعہ معنی بھی جائز ہے تو دو دفعہ معنی کی صورت میں ترقہ نے آپ کو بتایا پہلی دفعہ مار کے چہرے پر ہاتھ پھرائیں پھر دوسری دفعہ زمین مٹی پر ہاتھ پھرا کر ہاتھوں کے اوپر مساق کریں وہ کوبرا کوبرا سے فرماتے ہیں غسل میں جب آپ تعموم کرتے ہیں ہاں جی اور تو غسل میں زربتانے دو دفعہ زمین ہاتھ مارنا مصاف مٹی پر دو دفعہ ہاتھ مارنا بہتر ہے دربتانے دو دفعہ معنی سمے قسل میں بھی نیا ترقی یہی ہے ایک دفعہ آپ نے ہاتھ مارا پہلی دفعہ مار کر چہرے کو ہاتھ پھیرائیں پھر چہرے کا مسا ہو گیا پھر اس کے بعد دوسری دفعہ مار کر ہاتھوں کے اوپر پہلے ہاتھوں کے اوپر مسا کریں پہلے دائیں ہاتھ کا مسا کریں پھر بائیں ہاتھ کا مسا کریں دائیں کے ذریعے سے بائیں کو پھر بائیں اور پہلے بائیں ہاتھ کے ذریعے سے دائیں ہاتھ کو مسا کریں وہ آپ کی مرضی ہے کلائیوں سے لے کر ہاں جی انگلی کے سرے تک یا کونیوں سے لے کر انگلیوں کے سرے تک وہ آپ کی دونوں صحیح ہے تو پھر لیکن دو دفعہ فرمائیے غسل میں دو دفعہ ماننا کا حکم ہے حکم دو دفعہ ہے لیکن وہ تاجداربن ایک دفعہ ماننا بھی جائز ہے غسل میں تو اس لیے سمجھ میں آئے میں ایک دفعہ ماننا ہی صحیح ہے اور غسل میں دو دفعہ ماننا زیادہ بہتر سراج دو دفعہ ہے لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ بھی مارا اسی سے ہاتھوں اسی کے بعد جو ہاتھ کو چہرے اور ہاتھوں کو دونوں کو پھیرائے تو بھی صحیح ہے تو بھی صحیح ہے لیکن یہ کہ اردو میں دو دفعہ ماریں ایک دفعہ چہرے کے لیے ماریں ایک دفعہ ہاتھوں کے لیے ماریں یہ زیادہ بہتر ہے غسل میں تو میرا یہ بات ہے میں آپ کو خاص طور پہ فوکس کر کے بتا دو دفعہ مارنے کے صورت میں ایک دفعہ مار کر چہرے کو مسا کریں پھر دوسری دفعہ مار کر ہاتھوں کو مسا کریں یہ نہیں ہے ایک ساتھ دو دفعہ ہاتھ کو زمین پہ نہیں مارنا ہے یہ خاص طور پر آپ لوگ یاد رکھیں ہاں جی اور شریف ہاتھ کو مار کے ہاتھ زیادہ منٹی لگ جائے تو لباس کو جاٹ کے ہلکا نہیں کرنے ہاتھ کو ہاتھ سے ٹکرا کے ہلکا کرنا ہے تو یہ تیمم کا مختصر طلقہ میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد انشاءاللہ اللہ باقی تیمم کی بات آبھی ہے وہ میں انشاءاللہ شاء آپ کو کھل پہنچا دوں گا اللہ ہم سب کو دین کو سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب